سرد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درد پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف علماء کرام کے ذمے اب وہ کام ہے جو انبیاء کے ذمے ہوتا تھا جیسے انبیاء اپنے زمانے میں اپنی امتوں کے لیے رحمت اور سعادت ہوتے تھے اور ان کی دینی اور دنیوی مشکلات کو دور کرنے والے اور ان کے آپس کے فیصلے کرنے والے ہوتے تھے اور اللہ تعالی کی بارگاہ کی جانب سے ان کو یہ اختیارات دیے جاتے تھے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ صحیح صحیح طریقے سے اپنی امت کے درمیان اور اپنے وقت کے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں جہاں زمانے نے رنگ بدلا اور اسلام کے خلاف بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا انہی میں سے ایک فتنہ علماء کے مقام کو کم کرنا بھی ہے ان کے اختیارات کو کم کرنا ان کے کلام پر بےجا اعتراضات اٹھانا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آمد الناس کی نگاہوں سے گرانا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج بہت سے لوگوں کی زندگی کا مقصد بن چکی ہیں آج کیا پہلا سوال بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو مبینہ کہ جو فیصلہ فرمانے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی نے قیامت کے دن کسی کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ فرمانا ہے علماء کون ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو فاسق قرار دے دیں کسی کو اچھا قرار دے دیں کسی کو برا قرار دے دیں تو علماء کو یہ اختیار کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دو تین چیزیں عرض کرنے کی حاجت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں تو اس کے پیچھے ہمیشہ وہ کانسیپٹ موجود ہوتا ہے کہ چونکہ یہ انبیاء علیہم السلاۃ والسلام کے وارث اور ان کی وراثت کے طور پر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں یہ اس لیے کہ جیسے انبیاء علیہم السلاۃ والسلام یہ کرتے تھے اسی طرح علماء کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کی نیابت میں کرتے ہیں دی? ورنہ جو مقام و مرتبے کا فرق ہے وہ بڑا واضح ہے اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کسی کو دردی نہیں ہو سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ و سلاد جب حلال و حرام بیان فرماتے ہیں تو اس میں اور جو ان کے نائبین یعنی علماء حلال و حرام بیان کرتے ہیں اس میں ایک اعتبار سے فرق بھی ہے وہ فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تشریعی اختیارات بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عطا سے اس کی اجازت سے اور اس کی دی ہوئی اتھارٹی سے کسی شے کو حرام قرار دے دیں کسی شے کو فرض اور لازم قرار دے دیں یہ ان کی اتھارٹی ہوتی ہے جبکہ علماء کی یہ اتھارٹی نہیں غیر نبی کی یہ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شے کو فرض کر دے صحیح. یا کسی شے کو واجب کر دے اسے اصولوں کی پیروی کرنی ہے اور نصوص کی یعنی احکام قرآن و حدیث کی پیروی کرنی قرآن و حدیث میں جس شے کو فرمایا حلال ہے دنیا کے سارے عالم مل کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے حرام قرآن میں جس کو فرمایا حرام ہے دنیا کا سارے عالم مل کے اس کو حلال نہیں کر سکتے صح. یہ کریں گے تو یہ اسلام سے نکل جائیں گے اچھا ہاں یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں حلال و حرام چیزیں بیان کی کی گئی ان کی روشنی میں کچھ اصول بنتے ہیں علماء ان اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کر سکتے ہیں اس اجتہاد کی بنا پہ یہ بیان کریں گے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اجتہاد اور کیا جو ہوتا ہے یہ مظہر ہوتا ہے مثبت نہیں ہوتا یہ حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ حکم کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ عزر کی طرف سے یہاں پر جو حکم ہمیں سمجھ آتا ہے ہم آپ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے حکم کو ثابت کر دیتے ہیں تشریح کا اختیار نبی کو ہوتا ہے غیر نبی کو نہیں ہوتا قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ وسلام کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے وَيُحِلُ لَهُمُ وَيُحرِّمُ عَلِيهُمُ <الْخَمَائِف> کہ یہ نبی مومنوں کے لیے لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو ہلال کرتے ہیں خدی چیزوں کو حرام کرتے تو یہ تحلیل اور تحرین کا اختیار اللہ تعالی کے نبی کو ہے اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے تو وہ دارا اسلام سے علماء کی مذمت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام کر دیتے تھے اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیے اپنے علماء کو اور اپنے جو ہے وہ درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیے وہ کیا تھا کہ جو وہ حلال کہیں وہ حلال ہے جو حرام کہیں حرام ہے خانس کے خلاف ہو ان کی کتاب اس کے خلاف ہو ٹھیک تو پہلے تو یہ بات کہ علماء کرام کا جو کام ہے وہ اللہ رسول کے احکام کو آگے بتا دینا ہے ٹھیک اچھا اب رہی یہ بات کہ فیصلہ کرنا فیصلہ کرنے کے اندر بھی دو چیزیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے فیل کے اوپر ایک فائل کے اوپر فیل کے اوپر یہ فیصلہ کہ یہ فیل غلط ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی بدکاری حرام ہے ہم کہتے ہیں بات حرام ہے ہم کہتے ہیں بے پردگی ناجائز ہے ہم کہتے ہیں سود حرام ہے رشوت حرام ہے موسیقی ناجائز ہے بے پردگی ممنوع ہے یہ فیل کے اوپر حکم لگایا ایک اس کے فائل پہ حکم لگانا کہ بدکاری کرنے والا فاسک ہے رشوت لینے والا فاسق و فاجر ہے سود کھانے والا فاسق اور گناگار ہے یہ دو چیزیں اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا لہٰذا علماء دنیا میں کیوں فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں بیسوں جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا تو پھر علماء ادھر ہی کیوں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ فاسق ہے یہ صالح ہے یہ نیک ہے یہ بد ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے ٹھیک اب اس پر عرض یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے یہ حرام ہے کیا قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے وہ بدکاری حرام ہے سود حرام ہے بے پردگی ناجائز ہے موسیقی حرام اللہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے قرآن پاک اترا کیوں اللہ تعالی کے نبی آئے کیوں شریعت کے حکام بیان کیوں کیے گئے یہی بتانے کے لیے ہی تو بیان کیے گئے قرآن پاک کی جتنی آئےتیں ہیں یتیم کا مال کھانے کے بارے میں جو فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے تو فیصلہ تو کر دیا نا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے کسی دوسرے کا مال اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے باہمی رضامندی کے ساتھ ہے تو جائز ہے؟ تو دوسرے کا مال ناحق کھانا حرام ہے یہ تو فیصلہ کر دیا رشوت حرام ہے فیصلہ تو کر دیا سود حرام ہے کتنی آیتیں جتنی دس آیتیں تلاوت کر دیتا ہوں تو سود حرام ہے فیصلہ تو کر دیا اچھا عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بے پردہ گھروں سے باہر نہ نکلیں ولا تبر رچنا تبر رجل اور بے پردگی نہ کرو جیسے اگلی جہلیت کی بے پردگی تھی تو فیصلہ تو کر دیا لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کے کام کرنا جیسے سنیمے بنانا فلمیں بنانا ڈرامے بنانا یہ جو ہے وہ گندے پوسٹر بنانا یہ عورتوں کو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر استعمال کرنا اور ان کے ڈانس دکھانا اور ان کے جو ہے پوز دکھانا یہ حرام ہے فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا جو چاہتے ہیں کہ مومنوں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے معاشرے میں بے حیائی پھیلے تو فرمایا ان کے لیے دردنا کا ذاب ہے تو اور کس کو فیصلہ کہتے ہیں تو فیصلہ تو ہو گیا جی. تو بات یہ ہے کہ فیصلہ قیامت کے دن یہ نہیں ہونا اس میں کچھ آگے کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر کے و سزا کا بھی کام کر دیتی جبکہ علماء اس کی و سزا کا فیصلہ نہیں کرتے اس فیل اور فائل کے بارے میں بتاتے کہ فیل غلط ہے فائل غلط ہے اچھا اب رہی یہ بات کہ بھئی فیل کے بارے میں تو فیصلہ کر دو لیکن فائل پہ کیوں حکم لگاتے ہو کہ بھئی اگر یہ بندہ گانے گاتا ہے تو یہ برا ہے یہ فلمیں بناتا ہے تو یہ برا ہے اللہ فیصلہ کرے گا کورٹ لوگوں کے اوپر اپنے فیصلے نافذ کرتی ہے نہیں کہ اس کے اوپر فلاں شک لگتی ہے اور اس کا یہ حکم ہے اس پر فلاں شک رکھتی حکم ہے گواہوں کا تسکیہ یعنی گواہوں کے بارے میں جو تفتیش کی جاتی ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے جب کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ گواہ قابل اعتماد نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ جو عدم اعتماد کا اس کے بارے میں فیصلہ کیا شریعت کی اصطلاح کے اندر اسے جو کہ... ہے کہ یہ سکھا گواہ نہیں یہ فاسق ہے تو بات وہی ہوتی ہے کہ جیسے عدالت فیصلے کرتی ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتی علماء تو اس سے بہت پیچھے والا کام کرتے ہیں کہ صرف بتاتے ہیں اور بتاتے بھی وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا لہذا فیصلہ دینا اور چیز ہے اور کسی شے کے بارے میں بتانا اور چیز ہے باقی تو آگے جزا سزا ہے وہ اللہ تعالی نے دینی تو یہ جو آیت کو اور اس طرح کی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے جزا و سزا کا فیصلہ کرنا ہے قلت ومت کا فیصلہ نہیں کرنا اس فیصلے کے اوپر تو اس نے قرآن نازر کر دیا نبی بیچ دی شریعت بیان کر دی ہے لیکن جاننا میرکم و مینا آجا تم سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستہ بنایا ہے لہذا وہ جو اس کے اندر بیان ہو چکا اس کی روح سے بیان کیا جائے گا کیا ہمارے ہاں ہر کم از کم وہ چیزیں کہ جن کو معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے کیا ان کے اوپر ججمنٹ نہیں دی جاتی ایک آدمی اگر رشوت کھاتا ہے ایک پولیس والے کے بارے میں پتا کہ جناب یہ مشہور رشوت ہو ہے تو لوگ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دیتے اس کے بارے میں عدالتیں فیصلہ نہیں دیتی اس کے بارے میں میڈیا فیصلہ نہیں دیتا سارے اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ رشوت لینے والا ہے یہ فلا کرنے والا ہے اس نے اتنی کرپشن کی اس نے اتنی کرپشن کی ہے تو اگر یہ فیصلے جائز ہیں اگر یہ فیصلے جائز ہیں تو علماء جو قرآن و حدیث کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے ہیں فیصلہ دیتے ہیں, پھر وہ منع کیوں اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن تو ناجائز ہے لیکن نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں کرپشن تو گناہ ہے لیکن نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں کرپشن تو گناہ ہے لیکن سود کھانا کوئی گناہ نہیں کرپشن تو گناہ ہے لیکن رمضان کے فرض روزے چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں کرپشن تو گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کوئی گناہ نہیں تو اگر وہ بھی گناہ اور یہ بھی گنا تو پھر یہ وجہ فرق کیا ہے کہ وہاں پر تو کرپ بھی کہو مجرم بھی کہو خائن بھی کہو بدیانت بھی کہو فاص بھی کہو فاجر بھی کہو نا اہل بھی کہو یہ بھی کہو وہ بھی کہو اور یہ جو اللہ تعالی کے قطعی احکام ہیں ان کے اندر کسی قسم کا اگر کوئی عالم فیصلہ دیتا ہے تو وہاں پر بات کرو گے جی اللہ تعالیٰ قیامت مت کے دن فیصلہ کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ فرما دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہے اس کا مرتکب یہ ہے باقی قیامت کا جو فیصلہ ہے وہ و سزا کا فیصلہ ہے اچھا تو یہاں پر ایک اور جو کوشچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ علماء اس حوالے سے جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے اور علما بتائیں گے اور یہ ادارہ ایک اعتبار سے یعنی علما سے پوچھنے کا اور وہ کرنے کا لوگوں کا رجوع بھی ہے کچھ نہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں لوگوں کا اس طرف رجوع رہتا ہے سوالات کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں جیسا آپ نے بیان کیا اب سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ پوچھے کس سے مطلب ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ عالم ہے ہر شخص جو ہے نا وہ جواب دینے بیٹھ جاتا ہے جس نے ایک دو کتاب لکھ لی جس کے دو چار ماننے والے ہو گئے جس کو میڈیا پر بٹھا لیا یعنی گویا کہ ہر شخصی فتویٰ اور ہر شخصی سوال کا جواب چاہے وہ شری ہو چاہے وہ حدیث کے متعلق ہو قرآن کے متعلق ہو فقہ کے متعلق ہو کسی بھی چیز کے متعلق ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یعنی کچھ بھی ایکسو ایسا جتنا بھی حساس معاملہ ہو دینی معاملہ ہو تو اس پہ بھی ہر ایک جو ہے نا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کر دیں کہ یہ کون ہوگا کہ جس سے سوال پوچھا جائے گا اور جواب دیا جائے گا اور اس پوچھنے کا سیلف حکم کیا ہے دیکھیں چند ایک باتیں تو واضح ہیں کہ کس سے پوچھا جائے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں اسکالر کہتے ہیں تو آپ سوال کس سے کیا جائے تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں واسطہ پڑتا ہے تو ہمیشہ ہم اس کے اندر یا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یا سرٹیفائڈ ہے یعنی سرد یافتہ ہے یا ہم اس کے بارے میں یہ پتا کرتے ہیں یا ایکسپرٹ ہے اگر تو ہمیں پتا ہو کہ یہ بندہ اس کام کا ماہر ہے تو ہم اسے وہ کام کرواتے ہیں اور اگر ہمیں کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ اناڑی ہے تو ہم اسے کام نہیں کرواتے ہیں یہ عقل و نقل کا اصول ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ماہر سے جائے وہ کام دیا جائے اناڑی سے کام نہ دیا جائے تو جیسے دنیا کے ہم بیسوں کاموں کے اندر یہ فیصلہ لوگوں سے پوچھ کے کرتے ہیں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں خاص طور پہ ہمارے پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جہاں پر ہر جو ہے وہ اصل بندے کے ساتھ جو ہے وہ جالی بندہ موجود ہے اصلی پیر کے ساتھ جالی بیر موجود ہے اصلی ڈاکٹر کے ساتھ اتائی ڈاکٹر موجود ہے اصلی انجینئر کے ساتھ جالی انجینئر موجود ہے اصلی جو ہے وہ کاریگر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے نقال موجود ہیں تو جب ہم ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم دس بندوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب مکان بنوانا ہے تو ہم پوچھتے ہیں یار آپ نے مکان بنوایا تھا کس سے بنوایا تھا مستری کیسا ہے مزدور کیسا ہے کام کیسا کرتا ہے تو جب اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم لوگوں سے پوچھ کے اس کے بارے میں معلومات لے کر اس کے پاس جاتے ہیں تو فلاں بچہ بیمار ہے تو دس بندوں سے پوچھیں گے یار تو اسپیشلسٹ بتاؤ کوئی ایکسپرٹ بتاؤ تو جب ہم اپنے دنیاوی کام کے لیے یہ تلاش کر سکتے ہیں تو دین کے لیے تلاش کر سکتے ہیں؟ یہی دین کے اندر کریں گے دین کے اندر لوگ جواب دینے والے بہت سارے ہیں لیکن ہم معلومات لیں گے کہ کون ان کے اندر مستند ہے کون ان کے اندر ماہر ہے کون ان کے اندر درست ہے کون ان میں صحیح جواب دینے والا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں سے معلومات جمع کر کے اور اپنی سوچ کے بعد ہم اس بندے کے پاس جائیں گے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جائیں اس سے فروئی مسئلہ پوچھنے اور خراب ہو جائے ہمارا تو ہم اس کا عقیدے کے بارے میں پتہ کریں گے ہم اس کے جو ہے وہ علم کی مہارت کے بارے میں پتہ کریں گے تو یہ معلومات لے کے ہم اس کے پاس جائیں گے تو لہٰذا یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہلانے والے ہیں تو ہم اپنے جیسے اپنے شہر ہوتا ہے تو شہر کے اندر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں اس شہر کے اندر فلاں بندہ بڑا معروف عالم ہے لہذا وہ معروف ہے مسائل کا جواب دیتا ہے تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا تو یہ معلومات کے ذریعے ہی ہو سکے گا تو اس میں ایک اور سوال بھی ہے وہ عوام سے متعلق یعنی عوام کیا کرتے ہیں کہ علما جواب تو دیتے ہیں لیکن عوام ہمارے کافی زیادہ جو نا وہ یو ہم کہ سمجھدار اس حوالے سے ہو گئے ہیں کہ جہاں ان کو اپنی مرضی کا جواب ملے گا وہ وہاں جائیں گے یعنی یہ بھی ہمارا علمیہ ہے ہماری سمجھداری ہمیشہ ہمیشہ تو میں نہیں کہوں گا بہرحال ایک بہت ساری جگہوں پر اپنے فائدے کے لیے چلتی ہے چاہے وہ اس میں اپنا نقصان ہی ہو حقیقت میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ جواب آئے گا تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا کسی ایک جگہ سے سوال کے جوابات لینے چاہیے یا جہاں پر ہمیں پتا چلے کہ یار وہاں جائیں گے نا تو جو جس طرح ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہی ہمیں جواب مل جائے گا دیکھیے اس کے بارے میں جو فکاہ کے نے اور علماء کے نے بیان کیا نا وہ دو چیزیں بیان کی ایک یہ بیان کیا کہ سوال اس, کے اس, کے اس سے پوچھا جائے یا اس کے فتوے پر عمل کیا جائے جو الب ہے یعنی زیادہ علم والا ہے دوسرے نمبر پہ جو اتقا ہے زیادہ تقوی والا ہے لہذا جو علم اور تقوی دونوں میں فائق ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے آفیت اسی میں ہے سہولت بھی اسی کے اندر ہے اور صحت سلامتی میں اسی کے اندر ہے یعنی جو انہیں مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی اسی طرح صحیح رہے گا کہ آپ جو زیادہ علم والا ہے جو زیادہ تقوی والا ہے اس سے پوچھیں ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ جب ایک عالم کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مستند ہے محقق ہے یہ قابل اعتماد ہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کا عقیدہ عمل درست ہے تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی کی طرف رجوع کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ایک ہی بندے سے پوچھا جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعد ایک مسئلے کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں ایک عالم کے ذہن ایک عالم کسی اور اصول پہ عمل کر رہا ہے دوسرا عالم کسی اور اصول پہ عمل کر رہا ہے اب ایک ہی مسئلے کے اندر اس کی ایک شک جو ہے وہ ادھر سے پوچھ کے عمل کی جا رہی ہے دوسری شک ادھر سے پوچھ کے عمل کی جا رہی ہے یہ شریعت پہ عمل یہ ہوتا یہ اپنی خواہش نفس پہ عمل ہو جاتا ہے یہ اپنی مرضی پہ عمل ہوتا ہے شریعت کے حکم پہ عمل نہیں ہوتا تو لہذا یا تو یہ ہو کہ ایک مسئلہ ہی سیپریٹ ایک مسئلہ نماز کا ہے اور دوسرا زکات کا ہے اب آپ نے نماز کا ایسے پوچھا اور زکات کا دوسرے سے پوچھ لیا تو اس میں وہ خواہش نفس کی مداخلت نہیں ہوتی لیکن اگر زکوت ی کا ایک مسئلہ اس سے پوچھا اور ایک مسئلہ اس سے پوچھا اختلاف رائے ہے کسی چیز کے اندر تو اب درست نہیں ہوگا بلکہ بعض جگہوں پر یہ واضح طور پہ واضح طور پہ مثال ارض کرتا ہوں جو ہے یہ مکے میں داخل ہے یا نہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے مینا مکے میں داخل ہے یا نہیں اس کے بارے میں علما کا اختلاف ہے جو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مینا بھی مکے کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہمارا دارت علیہ سنت کا موقع بھی ہے کہ مینا مکے میں داخل نہیں اسے خارج ہے اب ایک آدمی اب اس, اس کا اثر پڑتا ہے سفر کے اوپر کہ ایک آدمی نے اگر پندرہ دن مکے اور مینا دونوں میں گزارنے ہیں تو جو کہتے ہیں کہ یہ مکے ہی کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مقیم ہو گیا کیونکہ پندرہ دن گزرے اسے جو کہتے ہیں کہ مینا مکے سے خارج ہے ان کے اعتبار سے جس بندے نے پندرہ پندرہ دن جو یعنی چودہ دن سے جو زائد ہیں وہ مکے میں تنہا نہیں گزارنے بلکہ مینا میں بھی آنا ہے وہ مسافر رہے گا ٹھیک جی? اب مسافر ہونے کے اعتبار سے ایک حکم نماز کے بارے میں ہے ایک حکم قربانی کے بارے میں اب کوئی بندہ کہے کہ یار میں اپنے آپ کو مقیم سمجھ کر مقیم والے فتوے پہ عمل کر کے نماز پوری پڑھوں گا اور مسافر والے فتوے پر عمل کرتے ہوئے قربانی نہیں کروں گا کہ بیک وقت جو وہ دونوں حکم لے رہا ہے دونوں حکم لے رہا ہے ٹھیک ہے نا دو مفتی ایک مسئلے کے اندر ان کے دو فتوے ہیں اور دونوں کے باوجود ہے ایک نماز سے تعلق رکھتا ہے ایک قربانی سے تعلق رکھتا ہے نماز کے اندر کہتا ہے میں پورا اپنے آپ کو مقیم سمجھ کے پوری نماز پڑھوں گا اور مسافر سمجھ کے میں قربانی نہیں کروں گا تو بتائیے کس پہ عمل ہوا یہ یہ شرح حکم بے عمل نہیں یہ خواہش نفس عمل ہے اس انداز میں دو علماء کے فتوے پہ عمل کرنا حرام ہے اس طرح کی ایک نئی بیسیوں بیسونی سینکڑوں مثالیں نکل آئیں گے کہ جہاں پر ایک مسئلے کے اندر ایک جزی کے اندر کسی اور انداز میں عمل کر لیا جائے دوسری کے اندر کسی اور انداز میں عمل کر لیا جائے لہٰذا جب علماء سے مسائل پوچھنے ہوں تو جب ایک شک کا مسئلہ پوچھا ہے تو اب اس کے ریلیٹڈ مسائل پھر اسی سے پوچھے جائیں یہ نہ ہو کہ آدھا اسے سے پوچھے آدھا اسے سے پوچھے یعنی ایسا نہ ہو کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں مزید چینل کے ناظرین بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صحیح دینی شعور نہ رکھنے کی وجہ سے واقعات کی تعبیر میں یا تشریح میں غلطی کر جاتے ہیں تو اگر ہم علماء کے دامن کو تھامنے والے ہیں اور علماء سے ہی کسی علمی بات کی تشریح لینے والے ہیں بجائے یہ کہ خود ہمارا نفس جو ہمیں مشورہ دے ہم اس پر عمل کریں اگر ہم علماء سے پوچھ لیں تو وہ جو واقعہ ہے یا وہ جو بات ہے جو ہمیں تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کسی رونگ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا صحیح پہلو مل جاتا ہے ایک مثال ارض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بہت سے واعظین جو ہے واز و نصیحت کرنے والے مختلف مساجد میں بیٹھ کر ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو واز و نصیحت کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فردن فردن ایک ایک مسجد میں جا کے ان میں سے ہر ایک وائز کا یا بہت سے واعظین کا جو ہے وہ ان کی علمی قابلیت کا جائزہ لیا آپ ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں معلوم ہے اور وہ کہتے تھے کہ حضور ہم نہیں جانتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں واضح کرنے سے نصیحت کرنے سے یا بیان کرنے سے روک دیا کرتے تھے یہاں تک کہ بات حضرت حسن بسی رحمت اللہ تعالی تک پہنچی آپ نے حضرت حسن بسی رحمت اللہ تعالی سے بھی پوچھا کہ آپ واض و نصیحت کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ناسخ و منسوخ کیا ہے تو حضرت حسن بسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ جی حضور میں جانتا ہوں کہ ناسخ سے کیا مراد ہے اور منسوخ کسے کہتے ہیں تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو جو ہے وہ واز کہنے کی اجازت دی اچھا اب یہ جو واقعہ ہے اس میں صرف ایک فرد واحد کو ناسخ و منسوخ یا ایک مخصوص علم رکھنے کی وجہ سے واضح کہنے کی نصیحت کہنے کی اجازت ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی جس کو منع کیا جا رہا ہے تو کچھ لوگ اس روایت کو آج کے دور پہ آج کے علماء پہ اپلائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضط علی نے اس زمانے میں بہت سے علماء کو ممبروں سے ہٹا دیا نکال دیا تو ایسے ہی آج بھی علماء کو یا بہت زیادہ علماء کو یا بہت سے علماء کو واضح نصیحت سے روک دینا چاہیے ممبروں سے ہٹا دینا چاہیے اور مسائل سے نکال دینا چاہیے تو یہ جو رویہ ہے یا یہ طرز فکر ہے یہ کہاں اس حد تک درست ہے دیکھیں اس سے سوال کا جواب تو اسی واقعے کے اندر ہی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مساجد کے واعظم سے پوچھا کہ تمہیں ناسخ و منسوخ آیات کا پتہ ہے جس نے کہا کہ نہیں پتہ آپ نے اس کو منع کر دیا آئندہ باد کہنے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو آپ نے اجازت دے دی تو بڑی سیدھی سی بات سامنے آتی ہے کہ بھائی آپ نے ان کے بارے میں معلوم ان سے پوچھا جو ان کے اندر نا اہل ثابت ہوا اس کو منع کر دیا جو اہل ثابت ہوا اس کو اجازت دے دی ٹھیک اور اہلیت جانچنے کے لیے آپ نے ایک بڑی معروف سی شے کو ان کے سامنے بیان کیا ناسخ و منسوخ کو تو اصول اس سے یہ نکلتا ہے کہ بھی نا اہل کو منع کیا جائے اور اہل کو اجازت دی جائے اب کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ بھئی اہل ہے نا اہل ہے سفر پابندی لگا دی جائے تو یہ تو خود اس واقع ہی کے خلاف ہے آپ کی خود اس اجازت کے ہی خلاف ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مساجد کے علماء پر یہ منتبک ہوتی ہے صحیح. عرض یہ ہے یہ علماء پر نہیں یہ واعظین پر منتبک ہوتی صحیح. عالم تو وہ ہے جسے علم ہے صحیح. علم والے کو آپ نے اجازت دی تھی صحیح. لہذا عالم تو اس میں داخل ہی نہیں ہے اس میں داخل ہیں واعزین اور واعدین کون کہ جو علم نہیں رکھتے ورنہ جو واحد علم رکھتے ہیں تو اس, ان کے بیان کرنے کے اندر کیا حرج آخر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو واضح ہی کرتے تھے نا تو اجازت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واعزین پر بھی پابندی نہیں تھی عالموں پر بھی پابندی نہیں تھی نہ اہلوں پر پابندی تھی تو ایک آدمی اگر واضح کرتا ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو واقعات پابندی ہونی چاہیے اس میں کیا شک ہے جس بندے کو علم نہیں ہے اور بغیر علم کے بیان کرے گا تو جب غیر علم کے بیان کرے گا اور کسی قرآن کی آیت کی تشریح کرے گا حدیث کی تشریح کرے گا عقیدہ بیان کرے گا شریف مسئلہ بیان کرے گا بیسو غلطیاں کرے گا لہذا جو غیر عالم ہے جو غیر عالم ہے اس کا واضح کہنا جائز ہی نہیں ہے. پر یہ مسئلہ جو ہے یہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے کہنے کی حاجت نہیں ہے یہ علماء نے پہلے سے ہی بیان کیا ہوا ہے بہت یہ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے بابا رضبیہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت علی رحماء نے یہ باقاعدہ مسئلہ تحریر فرمایا غیر عالم کا واض کہنا حرام ہے غیر عالم کا واز کہنا حرام ہے کیوں اس لیے کہ واض کے اندر یا قرآن پڑھ کے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے یا حدیث پڑھ کے اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے یا مسائل بیان کیے جاتے جس بندے کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی حدیث کی شرح نہیں آتی اور جس کو شرع اور فقہی مسائل نہیں آتے وہ اگر بیان کرے گا تو غلطیاں کرے گا غلطیاں کرے گا تو لوگوں کو گمراہ کرے گا لہذا اس کے اوپر پابندی اسی لیے فرمایا گیا کہ جو غیر عالم ہے وہ اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر کسی عالم کی کتاب سے دیکھ کر بیان کرے دیکھ کر بیان کرے گا تو اب جو غلطی کا احتمال تھا وہ ختم ہو گیا کہ اب حقیقت یہ واضح نہیں کر رہا وہ کتاب واز کر رہی ہے اور صاحب کتاب واز کر رہا ہے اس کی کتاب کو پڑھ کے سنا دیا تو غیر عالم کا جو واضح کہنا ہے وہ ناجائز ہے اس مسئلے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں اب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال اچھی حالت بھی ہے بری حالت بھی ہے ہمارے ہاں ایسے بڑی تعداد میں واعظ علم موجود ہیں جن کو علم نہیں اور بغیر علم پہ واز کرتے ہیں خود گناگار ہیں ان کا واضح سننے والے بھی گناگار ہے لیکن جو اہل علم ہیں جنہوں نے علم پڑھا ہے جو پڑھ کر اور تیاری کر کے صحیح جگہ سے یاد کر کے بیان کرتے ہیں یا غیر عالم ہے تو دیکھ کر بیان کرتے ہیں ان کے بیان کرنے میں کوئی حرچ نہیں ہے جو روایت ہے جو واقعہ ہے وہ نا اہلوں کے بارے میں ہے اس کو اہل پر منتبی کرنے والے سے بڑا جاہل خود کوئی نہیں ہوگا اچھا اس سے ایک اس جو پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ علما ان نے کس قدر یعنی احتیاط سے کام لیا ہے اور کس قدر جو ہے نا وہ اس کی کنڈیشنز لگائی ہیں شرائط بیان کی ہیں باز کہنے والا یا کوئی بھی ایسا جو بیان کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس پائے کا ہو اس کے پاس کتنا علم ہو ایسا نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ دے دی بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ یعنی دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ جو بیان کرنے والا ہوگا وہ کوئی عالم ہی ہوگا یا کوئی وہ ہماری فیلڈ سے چونکہ متعلق ہوگا تو ہم اس کو کھلی چھوٹ دے دیں بلکہ علامہ نے اس سے پتا چلتا ہے کہ بہت جو ہے نا وہ اس پر سختی کی ہے اور اس مسئلے کو جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بغیر علم کے باز کو حرام قرار دیا ہے تو آج ایک طرح سے ہمارا جو آج علمی سامنے آتا ہے ہر کوئی جو ہے وہ علم بیان کرنے میں اس پہ لگا ہوا ہے تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جو عالم ہے حقیقی ان کو ہی علم کرنا، ان کو ہی جو ہے نا وہ سب, سب کی ذمہ داری ہے نا بات یہ ہے کہ ذمہ داری سب کی ہے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی مستند آدمی کے پاس ہی بیان سننے کے لیے جائیں غیر مستند ادید ادر کی گپیں ہانکنے والا جھوٹے قصے واقعات بیان کرنے والا موضوع حدیث بیان کرنے والا اپنی طرف سے تشریحات اور تفسیرات بیان کرنے والا اس کو سننے ہی نہ جائیں جہاں پر پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ عالم ہے اہل ہے بیان کر کرا اس کا سنیں یا یہ پتہ ہے کہ بھائی اس کو کسی اہل نے بیان تیار کر کے دیا ہوا ہے یا کسی اہل کی کتاب سے یہ پڑھ کے سنا رہا ہے اس کا بیان سنیں تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے باقی جو بیان کرنے والے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل ہیں شرعی اعتبار سے تو بیان کریں ورنہ نہ بیان کریں جیسے ڈاکٹر کا ہی ہے ایک جو ہے وہ جعلی ڈاکٹر ہے اتائی ڈاکٹر ہے کچھ ذمہ داری اس کی ہے تو کچھ اس کے پاس جانے والی مریضوں کی بھی تو بنتی ہے نا آخر جالی ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی صاحب نہ کرو کیوں بندے مارو گے اور مریض کی ذمہ داری ہے کہ تم مرنے جا رہے ہو آخر تم بھی تو خود ہی چل کے اس کے پاس جا رہے ہو نا تو یہی معاملہ جو ہے یہ وائس کا مبلک کا اور عالم کا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر االیت نہیں ہے تو پھر پڑھ کے سنا اور اگر عالم ہے تو پھر وہ ویسے بیان کرے تیاری کر کے بیان کر لے اور جو سننے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی حلی کے پاس ہے اگر وہی وہ اپنا دین و ایمان خطرے میں پیش کرنے جا رہے تو یہ ان کا قصور ہے اچھا اب یہ اس بارے میں تو پتا چل کے اب یہ بتا دیں کہ یہ یعنی علامہ مولانا مفتی آج سب ہی یہ ہیں سبھی علامہ صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں تو یہ مفتی صاحب یا علامہ صاحب یہ کون ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح یعنی آپ نے بیان کیا کہ اہل لوگوں کے پاس جانا چاہیے اہل لوگوں کے اس طرح کے ٹائٹلز ہوتے ہیں یہ ٹائٹلز تو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں تو اب ان سے کیا مراد ہے دیکھیے ٹائٹل تو لمبی بات ہے کہ جس نے کچھ کرنا ہے اس کا ٹائٹل ہی استعمال کرے گا جو جعلی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ جعلی کلینک نہ وہ جعلی ڈاکٹر اپنے آپ کو لکھتا ہے دکھا دوسرے ڈاکٹر ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو تو اسی طرح جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل تو اچھے ہی الفاظ والے ہوتے ہیں اب اس کو استعمال بھی غلط کر رہے تھے اس کا میٹر ہے اب یہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو مذہبی افراد کے لیے لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو جیسے دنیاوی اعتبار سے جو ہے یہ جناب گریجویٹ ہے اور یہ ماسٹر ہے یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے جس طرح وہ ایک ٹرمز استعمال ہوتی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اسی طرح مذہبی اعتبار سے بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ایک زمانے میں خود لفظ مولوی جو تھا یہ ایک بڑا ہی ریسپیکٹیبل لفظ تھا اور اس کے اندر ایک عزت کی وقار تھا لیکن جب انگریزوں نے دین داروں کو اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے اس لفظ کو نیگیٹو انداز میں کر کر کے بیان کر کر کے کر کر کے لوگوں کی نظر میں اس لفظ کی حرمت گرا دی تو اب اس کے بعد پھر زیادہ تر لفظ ہے وہ مولانا استعمال کیا جانے لگا مولانا سے آگے جو ہے وہ علامہ صاحب استعمال ہو جاتا ہے علامہ صاحب سے آگے مفتی استعمال ہو جاتا ہے تو یہ مختلف الفاظ ہیں ان میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو مولانا ہے وہ مفتی نہ ہو جو مفتی ہے وہ مولانا نہ ہو مفتی تو مولانا ہوتے ہی ہیں تو یہ ایک اصطلاحی الفاظ ہے مولانا عام طور پہ جو ہے وہ عالم کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جو عالم دین ہے اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے علامہ کا لفظ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے عالم علم جاننے والا اور علامہ بہت زیادہ علم جاننے والا یہ ایک مبارکہ کا سیگا اس میں ایک کثرت اور اس میں ایک جو ہے نا وہ بڑائی پائی جاتی ہے تو بہت زیادہ علم والے کو علامہ کہہ دیا جاتا ہے مفتی جو ہے وہ زیادہ تر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس نے فتویٰ دینا ہے جو فک کے اندر ماہر ہے تو یہ ٹرمز ہیں اصطلاحات ہیں تو اور یہ لیکن یہ ہے کہ یہ بہار استعمال تبھی کی جاتی ہے کہ جب کوئی اس کا احل ہو ایک آدمی اگر جیسے امام مسجد ہے تو اس کو صرف امامت کی وجہ سے علامہ صاحب نہیں کہہ سکتے ہاں اگر بہت زیادہ علم والا تو علامہ صاحب کہیں گے اچھا اسی طرح علم والا تو ہے لیکن بہت زیادہ علم والا نہیں ہے تو بھی علامہ صاحب نہیں کہہ سکتے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ علامہ کا مانا اس پہ صادق نہیں آتا اسی طرح ایک آدمی علامہ ہے اس کو مثال کے طور پہ اس کو تفسیر میں بڑی مہارت ہے اس کو حدیث میں مہارت ہے اس کو علم الکلام عقائد کے اندر بڑی مہارت ہے اسی طرح سرفنح وغیرہ بہت اچھی جانتا ہے اس کا جنرل نالج بہت اچھا ہے دنیا بھی علم بھی اسے اچھا خاصا ہے تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں آپ اس کو علامہ صاحب تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو مفتی صاحب نہیں کہہ سکتے کیونکہ مفتی کا تعلق فتوے اور فق کے ساتھ فک ہی مسائل کے ساتھ ہے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تفسیر میں حدیث میں عقائد میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن فق اور فتوے کے اندر ماہر نہیں ہوتے تو ان کو مفتی نہیں کہا جاتا لیکن چونکہ آج کل ایک طریقہ یہ بن گیا کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر ہی پیش کرنا ہوتا ہے تو پہلے جب لفظ مولوی زیادہ معزز تھا تو مولوی لفظ استعمال کر لیتے تھے اب اس کے بعد مولانا معزز ہو گیا تو مولانا استعمال کرنے لگے جب بعد میں یہ ہوا کہ یار مولانا بھی تھوڑا سا پوری طرح مزا نہیں دیتا تو پھر علامہ صاحب ہو گئے اب علامہ صاحب کے بعد میں جب یہ آیا نا کہ یار علامہ صاحب کی اتنی عزت نہیں کی جا رہی مفتی صاحب کا لفظ ہے نا تھوڑا سا جاندار ہے تو اب ہر علامہ ہی جو ہے وہ مفتی جو وہ بنا ہوتا ہے یا اکثر بیشتر بنے ہوتے ہیں اچھا ایک اور ترقی ہے اس میں اب جیسے مفتی کہنے کے اندر بھی جینا ابھی درمیانہ درمیانہ سا کام ہے ویسے تو ایک ریسپیکٹ ہے مفتی کی لیکن اگر تھوڑا سا اسکالر کا ٹچ لگا دیا جائے نا اس کے ساتھ تو پھر تو بلے بلے کہ وا جی وا. عظیم اسلامی اسکالر تو اب ہماری غلام قوم اور انگریزوں کی غلامی سے مرعوب قوم کے وہ لفظ سے سن کے نا وہ سیدھے ہو جاتے کہ یار یہ واقعی جو یہ بڑا پتہ نہیں کیا ہوگا حالانکہ وہ عالم ہی کا ترجمہ سیدھا سیدھا اسکالر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا اس کے ساتھ اگر اور زیادہ تھوڑا سا اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا ہو تو ڈاکٹر صاحب لگا دے یعنی مذہبی ہے اور ڈاکٹر ہے تو پھر تو کیا بات ہے جناب اچھا اور زیادہ اس کو کرنا تو پروفیسر لگا دے اس کے ساتھ تو اب ڈاکٹر پروفیسر اسکالر یہ وہ الفاظ ہو گئے کہ جو خواہ ہے نا وہ اس کا وہ بڑا چڑھا کے وہ کر دیتے اس کو وہ بھلے اس نے ڈاکٹریٹ کی یا نہیں کی ڈاکٹریٹ ایک ڈگری ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری کو ڈگری ہولڈر کو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈیکل ہے یہ وہ فلوسفی کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالمی ہو پی ایچ ڈی ہولڈر کا بہت بڑا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف ایک کتاب کی آدھی جلد یا ایک جلد کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یہ میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جو آپ اتنی سی اس نے کام کیا تو لیکن اس کا نام ڈاکٹر تو یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی مرعوبیت ہے اصل جو ہے وہ ہے عالم جو اصل ہے وہ عالم عالم سے آگے علامہ یا پھر مفتی یا علامہ اور مفتی یہ وہ ہے بنیادی چیز ہے. باقی تو پھر فقیر مشتحد پھر بہت سارے اصطلاحات آ جاتی ہیں لیکن باقی یہ جو ہے نا اسکالر کہنے پہ لوگ بےچارے مر مٹتے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی مرعوبیت ہے یار کیا انگلش کا لفظ بول دے تو جناب قوم سی حالت خراب ہو جاتی ہے ویسے کسی के پوسٹر لگتا ہے وہ خود کہہ رہا تھا اسکالر لکھو نا تھوڑا سا اب اسکالر لکھا ہوا ہے تو جناب کیا بات ہے اب زیادہ اس میں زیادہ اس میں کچھ ڈالنا ہے ڈال دریا تو عظیم اسکالر کر دیں اسلامک اسکالر کر دیں انٹرنیشنل اسکالر کر دیں تو یہ یہ صرف مروبیت کی باتیں ہیں جس کو جن کو علم نہیں ہے جو اس طرح کی چیزوں کو نہیں جانتے تو یہ ان کا ہے ابھی آپ دیکھیے کچھ عرصے بعد ہر ہر ایک کے ساتھ اسکالر لگا تو اب جو ہے نا اس کو لگا کے اس کو کر لیں گے جہاں مج سب آپ ایک اس ٹرینڈ کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو دکھاوا آ گیا ہے الفاظ اپنی حرمت ان کی وہ برقرار نہ رہی یا لوگ جو ہے وہ ہر لفظ کو چھوٹا سمجھ کے آگے آگے جا رہے ہیں ایک اور ٹرینڈ بھی ہے کہ لوگ اب خود غرضی یا نفسا نفسی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں مذہبی طبقہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مذہبی آدمی ہے لیکن وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تنا خیال رکھو اپنے آپ کو سیدھا رکھو دوسروں کو چھوڑو تو یہ جو ٹرینڈ اب پروان چڑھنا شروع ہو گیا ہے تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہاں تک درست لیکن مذہبی طبقہ نہیں یہ کہتا کہ اپنی تو اپنے, اپنے آپ کو دیکھ اور دوسروں کا نہ کر مذہبی طبقے کے بارے میں دوسرے لوگ کہتے ہیں یعنی کہ علماء پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ کیوں بولتے ہیں یہ کیوں جو ہے نا وہ فلاں حرام فلاں چیز ناجائز جائز فلاں چیز ناجائز ہے ہم جو کریں ہماری مرضی ہم جانے ہمارا گھر جانے ہم اپنی ذات کے اندر جو مرضی کرے مذہب میرا پرسنل معاملہ ہے اس میں دوسرا کون ہوتا ہے مداخلت کرنے والا تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے اب یہ بات کہ اس طرح کی بات کہنا کہ بھائی تم اپنے آپ کو دیکھو اور دوسرا کیا کر رہا ہے اسے نہ دیکھو اور اس کے بارے میں کوئی کلام نہ کرو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو جملے ہیں کہ اب اپنی جب بیٹ تو تجھے کیا پرائی پڑی ہے یہ کیا قرآن کی آیت ہے یہ کیا کوئی حدیث ہے ایک پرلے درجے کا فضول سا جملہ ہے جو کسی موقع محال میں ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی ایک آدمی جو ہے وہ خام خائی پورے محلے کی لڑائیاں چیک کرنے نکلا ہوتا ہے روزانہ اپنے گھر میں اس کے جہاں وہ روزانہ ساس بہو کی لڑائی ہے اپنے گھر میں روزانہ جناب مار دھاڑ ہو رہی ہے اور وہ پورے محلے کی جناب وہ ذرا تفتیش کرنے گیا ہوا کیا ہو رہا ہے اس کو بولا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب اپنا گھر تو جا کے سیدھا کر لیں تم کیا پورے محلے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہاں تک یہ جملہ درست ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے گناہ کی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہے اگر وہ یہ کرتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو برائی سے منع کرو اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر کلام کرنے والے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پوری امت کو فرمایا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو تو یہ جو برائی سے منع کرنا ہے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے ہماری ذمہ داری ہے نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام نے اس امر کو اس فعل کو ایمان کے ساتھ اٹیچ کیا oh تم نے جو بندہ برائی دیکھے اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ جہاں صرف دل میں برا جان کے آپ سائیڈ میں ہو جائیں اور زبان سے منع نہ کریں تو یہ کہنا کہ نہیں جناب آپ دوسرے کی بات کے بارے میں کوئی آرگومنٹ نہ کریں آپ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہ کریں آپ اس کے بارے میں کوئی کلام نہ کریں آپ کسی دوسرے کے فیل کو برا نہ کہیں اس کی کچھ صورتیں تو ہو سکتی ہیں کہ کسی کی عمت کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کی برائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے غیر متعلقہ بندے تک اس برائی کو جا کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنی جگہ لیکن جو چیزیں قطعی طور پہ ناجائز و حرام ہیں کھلم کھلا جن کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اس پر بھی کلام نہ کرنا یہ کہاں کی شرافت ہے یہ کہاں کی انسانیت ہے ایک ایک معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے حرام خوری پھیل رہی ہے سود خوری پھیل رہی ہے گانے باچے پھیل رہے ہیں لوگوں کی جو ہے وہ ذہنیت کو مس کیا جا رہا ہے ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے ان کی جو ہے ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جناب آپ لوگوں کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں اور آپ آرام سے بیٹھے رہے یہ تو سیدھا سیدھا حکم قرآن کے خلاف ہے یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے منع کرے ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ نصیحت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ تو حکمت عملی ہونی چاہیے دانش مندی ہونی چاہیے ایک جو معقول انداز ہے اس کے مطابق کسی کو سمجھایا جائے بے جا سختی نہ کی جائے بے وقت سختی نہ کی جائے سخت الفاظ نہ استعمال کی کسی جگہ سخت الفاظ بھی استعمال کرنے چاہیے لیکن ہر جگہ پر آپ سخت الفاظ نہ استعمال کریں کسی کو آپ پیار سے سمجھاتے ہیں کسی کو منت کر کے سمجھاتے ہیں کسی کو مثال سے سمجھاتے ہیں کسی کو دوسرے کے ذریعے سمجھاتے ہیں کسی کو ڈائریکٹ اس برائی کا بیان کرتے ہیں کسی کو تھوڑا سا ذرا اور انداز کے اندر بات کر کے اس برائی کے بارے میں متنوع کرتے ہیں تو حکمت عملی ہونی چاہیے اور اگر کسی شے کے بارے میں بحث مباحثے کی ضرورت پڑ جائے تو فرما جا وجہ دل ہو جو بہترین طریقہ ہے کسی سے بحث کرنے کا اس انداز کے اندر اس سے بحث کرو تو طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس پر تو کلام ہو سکتا ہے اس پر گلام نہیں ہو سکتا کہ کلام ہی نہ کرو اس پر کلام نہیں ہو سکتا کہ کسی کو برائی سے ہی نہ روکا جائے جو معاشرے برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ با... معاشرے برائیوں کا گڑھ بن جاتے ہیں وہ معاشرے برائیوں کا مرکز بن جاتے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر وہ دینی بھی ہے دنیا بھی, بھی ہے دونوں طرح کی مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر سگریٹ عام ہے لوگ سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ کیوں نہیں رک رہی اس لیے نہیں رک رہی کہ روکنے والا کوئی نہیں اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے بہت زیادہ ہوا تو باپ بیٹے کو سمجھا دیتا ہے بہت زیادہ ہوا تو چچا بھتیجے کو سمجھا دیتا ہے بس لیکن دوست مل کر سگریٹ پیتے ہیں باپ کو سگریٹ پی رہا ہے چچا کو سگریٹ پی رہا ہے اگر ایک دوسرے کو اس برائی سے منع کرنا شروع کر دیں کہ یار پلیز آپ سگریٹ نہ پیئے پلیز آپ سگریٹ نہ پیے پبلک پلیس کے اوپر تو سگریٹ پینا ویسے ہی جرم ہے لیکن ہمارے پبلک پلیس پہ پیڑے ہوتے ہیں لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بات کرتا وہاں اگر جا کے ان سے بات کی جائے کہ بھائی صاحب یہ پبلک پلیس ہے یہاں پر سگریٹ پینا جرم ہے آپ کی صحت کے لیے نقصان دے دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دے خود اپنی صحت تو تباہ کرے بکیا کو نا پریشان کرو آپ دیکھیے کہ جہاں منا کیا جائے نا وہاں رک جاتے ہیں بی سیوں مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سگریٹ پی رہے تو دوسرے بس کے اندر جیسے کوئی سگریٹ پی رہے نا تو دوسرے بھائی صاحب بس ہے یار دوسروں کا خیال کریں آپ تو وہ آدمی فوراً بچا دے گا وہ منع کیا تو رک گیا نہیں منع کرتے تو وہ پیر ہے اس کو دیکھا گا کہ دوسرا جس کے پیچھے والا اس کے اندر بھی اگڑائیاں آنی شروع ہو جائے وہ بھی پیرا شروع کر دے گا لیکن آپ منع کر دیں گے تو وہ رک جائے گا تو اب چونکہ سگریٹ سے معاشرتی طور پہ منع نہیں کیا جاتا اس لیے لوگ رکتے ہی نہیں میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پڑھا کہ ایک ملک کے اندر ایک پاکستانی یا پاکستان کسی ملک میں گیا تو ٹیکسی کے اندر اس نے سگریٹ چلانے کی کوشش کی سگریٹ سلوانے لگا نا تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا oh, بھائی صاحب آپ سگریٹ پی رہے ہو اسے لگے کون دیکھ رہا ہے کار کے اندر ہوں نا اس نے کا جرم ہے کون دیکھ رہا ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں نا میں تو دیکھ رہا ہوں میری کار میں بیٹھ گیا سگریٹ نہ پیے آپ روڈ کے اوپر جا رہے اور روڈ کے اوپر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے اس طریقے سے منع کر دیا اس نے اس کو نصیحت ہوگی کہ نہیں پینا پورے سفر میں بعد میں اس نے نہیں پی ہوگی لیکن اگر پہلے ہی اس کو منع نہ کرتا تو ہر ٹیکسی کے اندر وہ سگریٹ پیتا تو بات یہ ہے کہ برائیوں کو منع کرتے ہیں تو برائیاں روکتی ہیں جب نہیں منع کرتے تو آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی پورا معاشرہ اس کے اندر لگ جاتا ہے ہر چیز کے اندر یہی ہوتا ہے یہ پورے ملک کے اندر اگر یہ نشہ اور یہ چرس اور یہ چیزیں اگر عام ہوتی ہے جیسے ہمارے سکولوں کے اندر نکل رہی ہیں ہمارے جو کالجز کے اندر جو ہے نا وہ یہ نشائی اور چرس پینے والے اور ہیرن پینے والے اور پتہ نہیں کون سے رنگ برنگے نشے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھرے پڑے باقاعدہ وہاں پر اسٹوڈینٹ ہی اس کی جو وہ سیل پرچیز کر رہے ہیں تو یہ جو ساری بہاریں یہ کس وجہ سے قانون نے جو کرنا تھا وہ قانون نے وہاں غفلت کی لیکن اس سے زیادہ غفلت تو خود وہاں کے اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں نے کی نا یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی یہ کر رہا تھا نشہ پی رہا تھا تو وہ کون سا جو ہے وہ کسی پلنگ کے نیچے جا کے نشہ پی رہا تھا وہ بکیا کے درمیان بیٹھ کے پیتا تھا نا بکیا نے اس کو منع نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا آہستہ آہستہ یہ بھی نشے پہ لگ گئے پھر ساتھ والے کمرے والوں نے منع نہیں کیا تو آہستہ ایسا وہ بھی لگے پھر ساتھ والوں نے منع نہیں کیا آہستہ ایسا, ایسا وہ بھی لگے کلاس نے منع نہیں کیا آہستہ ایسا, ایسا وہ بھی لگے اور پتا نہیں کتنے بھی لگے ہوں گے ساتھ تو بات یہ ہے کہ برائی کو روکیں گے تو برائی روکے گی نہیں روکیں گے تو معاشرے کے اندر پھیل جائے گی ہر چیز کو قانون کے اوپر نہیں ڈال دیا جاتا کہ قانون اپنے ڈنڈے سے ہی اس پہ آ کے عمل کروائے کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا کرنا انسانی بھی بنانا ہے اور اسلامی بھی بنانا ہے انسانی بنانے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑے گے اسلامی بنانے کے لیے آپ کو اس کے اعتبار سے کچھ کام کرنے پڑیں گے سر یہاں پر ایک اور چیز جو ہے نا وہ جو سمجھ میں آتی ہے یا جو ایک ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ علماء کو علم ہوتا ہے برائیوں کا اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت جو وہ پڑی ہوتی ہے معاشرے کی نبز کو ان کو ہاتھ ہوتا ہے تو وہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اچھا وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے اب کچھ لوگ نے ان کو یا تو ان کے سامنے اس برائی کی جو حقیقی صورت ہے وہ سامنے نہیں ہوتی یا اس برائی کا برائی ہونا پتا نہیں ہوتا یا پتا ہوتا ہے تو اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اب وہ اتنے سینسیٹیو نہیں اس معاملے میں ہوتے حساس نہیں ہوتے ان کو پتا نہیں ہوتا اور غفلت میں ہوتے ہیں کچھ اور کچھ جان بوجھ کر اب جو علما اس برائی سے روک رہے ہوتے ہیں یا جو منع کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے جو پڑھتے ہیں میڈیا سو so کال جو اسکالر بنتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ علامہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں آپ اس چیز کو کیوں روک رہے ہیں آپ کیوں جو ہے نا خدائی فوجدار بن رہے ہیں تو لوگ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا وہ اس معاملے میں سینسیٹیو نہیں ہوتے دیکھیے لوگوں کو بڑا پسند ہے وہ بندہ کہ جو ان کو کسی کام سے منع نہ کرے ٹھیک جی, جی, جی. ہے نا لوگوں کو بڑا پسند ہے وہ بندہ جو ان کو کسی کام سے منع نہ کرے اور جو کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرتا نا وہ منافق ہوتا ہے ایک بزرگ کسی علاقے میں گئے بزرگ تھے وہاں سے واپس آئے تو وہاں دوسرے بزرگ پہنچے تو انہوں نے پہلے کے بارے میں پہنچا کہ وہ کیسے تھے ہر بندہ ہی تعریف کر رہا ہے جی ان بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے تو یہ جو دوسرے بزرگ پہنچے نہ ان کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا وہ منافق تھا لوگوں نے کہا سور چھوٹا موٹا لفظ استعمال کرے آپ نے ڈائریکٹ اتنا ہیوی لفظ بول دیا مناسب فرمایا کے ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی کو برائی سے منع نہیں کیا ورنہ کچھ تو مخالف ہوتے کچھ تو مخالف ہوتے کوئی بھی مخالف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی کو برائی سے انہوں نے منع نہیں کیا جب ان کی اتنی عزت تھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں برائی کوئی نہیں تھی ان کو منع کرنا چاہیے تھا قدرت کے باوجود جس نے برائی سے منع نہیں کیا وہ مداحن ہے منافق ہے اب انہوں نے جس سینیریو میں کہا اس کے پیچھے بہت ساری توجیات ہو سکتی کسی کے بارے میں یہ الفاظ کہنے میں لیکن جو پیچھے انہوں نے چیز بیان کی نا وہ حقیقت ہے کہ جو بندہ سب کے لیے میٹھا میٹھا ہے اچھا اچھا ہے تسبیح دیے جا رہا ہے تم یہ تسبیح پڑھ لو تم یہ تسبیح پڑھ لو آنے والا بے پردہ تو ستر سال بھی بے پردہ ہی رہے گا وہ جناب وہ فلمیں بناتا ہے تو وہ ساری زندگی فلمیں ہی بنائے گا ایک آدمی اگر رشوت دیتا ہے وہ ساری زندگی رشوت ہی دیتا رہے گا سورہور اپنا سورہور ہی نہیں چھوڑے گا ظالم اپنا ظلم نہیں چھوڑے گا تصبیح بڑھتا جائے گا اور بڑی خوشی سے آئیں گے کہ جناب انہوں نے تصویر دینی نا انہوں نے کون سا کبھی برائی سے منع کرنا ہے تو وہاں یہ برائی سے منع نہیں کر رہا اسی لیے سارے خوشی خوشی چلے آ رہے ہیں ان کے پاس ورنہ دس بندے جو نا وہ یہ بھی ہو یار اس کے پاس کیا جانا ہر سے تو منع کر دیتا ہر کام بھائی جو منع کرنے والے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں جو تمہاری آخرت بچاتے ہیں تمہیں گناہوں سے روکتے ہیں تمہیں خدا کی نافرمانی سے روکتے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں وہ جو سمے تم جن, تمہیں صرف جو ہے نا وہ تصویر پکڑا کے بھیج دیتا ہے اور کبھی کسی حرام کے بارے میں گنا کے بارے میں ناجائز کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو لوگوں کو چونکہ پسند اس طرح کے ہیں تو اس لیے پھر جانا ہے یہاں پر جو ہاں نا وہ امرل سنت کی شخصیت یقین کی کریں یاد آ رہی ہے ہم ساؤتھ افریقہ میں مرل سنت کے ساتھ سفر میں کچھ موقع ملا ساتھ رہنے کا سادت حاصل ہوئی تو دیکھا کہ لوگ ملنے آتے تھے چونکہ وہاں اتنا سیکورٹی کا نہیں تھا یہاں تو ہر چیز اتر جاتی ہے وہاں لوگوں نے دو دو انگوٹیاں پہنی ہوئی تھی اس طرح کی یعنی جن کو معاشرے میں مائنر چیزیں سمجھا جاتا ہے لمبے بال رکھے ہوئے تھے پہنی ہوئی اچھا امیر السنت سے ملنے لوگ آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مل کے تو ایسے چلے جائیں بلکہ جس میں جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو بڑی محبت سے پیار سے سمجھا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو چیزیں مطلب ایسی غلط تھی نا وہ اتار رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے ان کو جو ہے نا وہ بالوں کا اگر کسی کو بتایا تو اس نے نیت کی کہ میں اس کو کٹوا دوں گا اچھا کسی نے انگوٹیاں پہنی ہوئی تھی غلط ثلت تو اس نے وہ بولا کہ میں اس کو اتار دوں گا کسی نے چین پہنی ہوئی تھی تو اس نے اتار دی تو یوں مطلب دیکھا ہے کہ کہوت برکات کو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ جو ہے نا وہ لوگ ان کی تعریف ایسے ہی کرتے ہیں بلکہ دیکھا ہوتا ہے کابر علما کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا سلف کا یہی طریقہ رہا ہے حق باد بیان کرنا ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا یہ ہمیشہ ان کا وتیلا رہا ہے مفتی اعظم ہند علی رحمان کے تو واقعات یوں کہلے کہ درجنوں کی تعداد میں درجنوں کی تعداد میں واقعات ہیں اسی طرح مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے ہمارے گھر کے قریب جو مسجد تھی وہاں کے امام صاحب تھے تو جیسے کسی گھر کے اندر قرآن خانے کے لیے گئے تو وہ قرآن خانے کے لیے جاتے نا تو اگر کوئی تصویر لگی ہوتی جاندار کی دیوار کے اوپر تو جاتے ساتھ میں بولتے وہ صرف اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ڈھانپ لو اسے ڈھانپنے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی ڈھانپ لو بعد میں پھر کھول دینا وہ کہتے اس کو اتارو جس گھر میں یوں تصویر آویزا ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ اس کو سناتے تصویر اتروا دیتے اور پھر پورا جو ہے نا وہاں بیٹھ کے قرآن خانی کر کے بعد میں واپسی کے اندر اس کو سمجھاتے ہوئے آتے تھے کہ کہتے کو نہ دوبارہ لگانا تو جن جو سمجھتے ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے پڑھا ہے دین کا جذبہ ہے تو ان کا طرز عمل بالکل اعظم پاکستان علی کا تو واقعہ ملتا ہے نا کہ خلاف سنت اگر کسی کو دیکھتے کام بھلے جائز طریقے سے ہی ہو رہا ہوتا ہے خلاف سنت ہوتا تو اس پر بھی فوراً جو ہے نا وہ شاطر ہے یہ سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے رہا ہے تو اسے پیار سے کہہ دیا جائے دائیں سے دینا سنت تو یہ اس کو کہہ دیا جائے کوئی بایاں سے پانی پینے لگا تو بولے دایا سے پانی پینا سنت تو کھڑے ہو کے پینے لگا دوسرے کا بیٹھ کہ پانی پینا سنت ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سمجھاتے رہے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو گھر کے افراد کو اسی طرح دوستوں کو دیگر افراد کو تو لوگ مان جاتے ہیں یہ اب یہ میوزک اس کا دیکھ رہے ہیں یہ موبائل کے اندر چون ہوتی ہے میوزکل چون اس کے اندر ہے ہمارے سامنے بچتی ہے اکثر بیشتر دیکھا کوئی منع نہیں کرتا یعنی میوزک بج رہا کوئی منع نہیں کرتا لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے یا نہیں میوزک ہے ناجائز جائز و گناہ ہے تم نے کوئی اس کا مزہ تو ہے نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہے گناہ گناگار مفت کے اندر ہو رہے ہو تو چھوڑ ہی دے اس کو گناہ بے کیوں کر رہے گناہ بالظر بھی کرنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے وہاں پر کسی موقع پہ بندہ بول دیتا یا گناہ بے لذر کیوں کر رہے ہو تو آدمی لوگ اس سے روکے لیکن اگر یہ حال ہو کہ مسجد کے اندر بھی کسی کا میوزک والی ٹین بجے اور پوری مسجد خاموش کی خاموش ہے اور ایک بندہ بھی اس کو جا کے نہیں سمجھا رہا ایک بندہ بھی نہیں سمجھا رہا تو پھر وہاں پر امر مل مارو کا کی کیا جذبہ ہے وہ سمجھ سکتے؟ مدنی چینل کے ناظرین علماء کی ہمیشہ یہ ذمہ داری رہی ہے کہ وہ برائی کو برائی کہیں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں اور ایسا عالم جو برائی کو برائی کہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اسی مقبولیت کے پیش نظر علماء کرام جو ہمارے صالحین تھے ان کی زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جہاں موقع ملتا اور ان کی طاقت میں ہوتا تو وہ ضرور برائی سے منع کرتے تو آج اگر ہم کسی عالم دین کو ایسا کرتا دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا کی زمین ابھی تک ایسے سچے عالموں سے خالی نہیں ہوئی کہ جو بغیر کسی کے خوف کے بغیر کسی کی ملامت سے ڈرے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو اس امت کے افراد تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم